اور اس منافق کی تیسری حالت سنو وہ ازاقیلا لہ اور جب کہا گیا ہے اس سے ہُو کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے اوپر جو من ہے نا میں جو کا قول ہو جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اس من کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وہ ازاقیلا لہ جب اس سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا کہ اب تقل اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف ہونا چاہیے جو تمہارے جرائم ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا کہ چکنی چپڑی باتیں کرنا جس سے وہ خوش ہو جائیں اور باہر جا کے مذاق اڑانا ایک جرم دوسرے اللہ کی قسمیں بات بات پر کھانا دوسرا جرم تیسرے زمین میں یہ کوشش کرنا یہ عمل کرنا کہ فساد پھیلے تیسرا جرم چوتھے کھیتیوں کو برباد کرنا اور پانچواں انسانوں کی نسل کو تباہ کرنا یہ پانچوں اس کے جرائم ہیں اور کوئی آدمی ان جرائم میں کسی وقت اسے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو کوئی حیا کرو شرم کرو یہ کیا کر رہے ہو تم کیسی زندگی گزار رہے ہو اخرت حلعت تو اس کی جو گناہ کا افزت العزت اسے پکڑ لیتی ہے اس کی ہمیت اس کا تعصب بل گناہ کے ساتھ تو وہ جو گناہ ہے اس کے دل میں اپنی بڑائی کا جو جذبہ ہے اخذرت العزت بالعم اس کو اس کا نفس اس کا اسم اس کا گناہ اور بڑھاتا ہے اور زیادہ لاتا ہے کہ وہ اینٹ جائے اور مزید ایسی حرکتیں کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ انہیں اگر محلے میں شہر میں کوئی کہہ دے کہ بھائی ایسے کام نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس نصیحت سے اس اچھی بات سے اور غصے میں آتا ہے اور پھر پہلے ایک گناہ اگر جرم تھا تو اب دس گنا جرم کرتا ہے تاکہ دوسروں کو پتا چلے ہم کتنے بڑے لوگ ہیں اخذت ول عزت مجبور کرتی ہے اس کی عزت اور غلبے کی جو خواہش ہے اس گنا پہ اس کو جو اس کے دل میں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ دیکھا ہے بار بار قرآن جو نفی کرتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سمجھنے لگتا ہے کچھ اپنے آپ کو پھر نصیحت کو قبول نہیں کرتا یہ سارے گناوں کی جڑ اس لیے ارشاد فرمایا اخذت العزت بل اسم اس منافع کی حالت دیکھو کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اسے اس بات پر لے آتا ہے کہ یہ اور گناہ کرے اور زیادہ کرے ایسے ہس بہس جہنم سو جہنم اس کے لیے کافی ہے گویا اللہ نے بد دعا کے طور پر کہا اس کے لیے کہ جہنم میں جلے جہنم میں پڑے جس کو اتنی تمیز بھی نہ ہو کہ اللہ کی بات سن کر اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کہیں غلط کام تو نہیں کر رہا بلکہ اور اینٹ جائے اینٹ نہ سمجھتے ہیں ہم؟ وہ صحیح صحیح ترین چیز ہے اس جذبے کے لیے کہ اور آمادہ ہونا کہ جیسے یہ جو کچھ گناہ کیے ہیں اس سے زیادہ میں کر سکتا ہوں دل اس کا کہتا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھاؤ تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت اختیار روب دبدبا آت کتنا ہے اللہ نے کہا ہے وہ حسب ہو جہنم میں گرے جہنم اس کے لیے کافی ہے پلب سلم اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے ماہد کہتے ہیں گود کو ماں کی جو گود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ماہد تو جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں سمیٹ لیتی ہے اسی طرح مراد یہ ہے کہ جہنم اس آدمی کو سمیٹ لے گا اپنے اندر سارے کسبل نکل جائیں گے یہ اس منافق کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس مومن کا ذکر کیا ہے جو ایمان والے انسان اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اسی کا دوسرا پہلو اللہ تعالی نے گویا کہ دکھایا ہے لیکن وہ جو ترجمہ تھا نا سب سے پہلے جو آئے سے شروع ہوا تھا ذرا اس کو پھر آپ دیکھیے اب پوری بات سمجھ میں آ جائے گی ومن انا سے میں یو اجبا کقول فی الحیات دنیا اور آپ کو لوگوں میں سے ایسا آدمی بھی ملے گا جو آپ کو خوش کر دیتا ہے آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے اس کی گفتگو فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں جو آپ کی زندگی ہے اور جو اس کی زندگی ہے اس کو سن کر اس دنیا میں سن کر اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ترجمہ کیا ہے غلط ترجمہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ میں ننا سے مینگوجے بکول ہوں الحیات دنیا اور انسانوں میں سے لوگوں میں سے وہ آدمی جس کی گفتگو سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے فی الحیات دنیا جب وہ دنیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے دنیا کی چیزوں کے بارے میں آرائش زیبائش ترقی کے منصوبے یہ چیزیں ان کے بارے میں جب باتیں کرتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں وہ یشہد اللہ علامہ فی البی اور بات بات پہ جو اس کے دل میں اللہ کو اس پہ گواہ ٹھہراتا ہے وہ ہوا علد القسام اور پدلے درجے کا جھگڑا لو ہے شدید جھگڑالو الد کہتے ہیں عربی میں وہ انسان جس کی گردن اکڑی رہے کبھی آپ غور کیجئے گا کہ بعض لوگوں کی گردن واقعی اکڑ جاتی ہے یہ جو بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی گردن کو بل نہیں دیتے وہ گردن اکڑی رہتی ہے جسے سریہ کسی نے ڈال دیا وہ ہے الد ایک تو کسی انسان میں تب ایسی حالت ہے چلو اب اس کا تو کوئی حل نہیں نہ اس کے کوئی الزام دیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جو ہی رینک اوپر بڑھا یا جو ہی پیسے زیادہ ہوئے یا جو ہی کسی بڑے باپ کے گھر میں پیدا ہوا گردن میں سریا پڑ گیا بس پھر وہ گردن نہیں چھکتی اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس گردن کو کٹوا دیتا ہے اور خدا اس گردن کو ایسے ذلیل کرتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور خدا کی گرفت ہو جاتی یہ ابو چاہل جو تھا اس کی گردن بھی ایسے ہی تھی بالکل پکڑی ہوئی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور جب پٹا ہے تو رستے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور, اور وہ دو بھائیوں نے اس کے اس سے زخمی تو شدید کر دیا تھا وہ گر گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ڈر رہا تھا اسے دیکھ کے تو میں نے جا کر جب ہلایا تو اس میں جان تھی تو میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا تو کہتے ہیں وہ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس ایک دیہاتی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا جس کا باپ فصلوں کا کام کرتا تھا ابن مسود رضی اللہ عنہ کے والد زراعت تھی ان کے پیشہ اور پھر کہنے لگا کہ میرا سر جب کاٹو نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا کیونکہ بعد میں اپنے دشمنوں کے سر لائن میں لگائے جاتے تھے پہچاننے کو کہ کون کون آج مرا ہے تو اس نے کہا میرا سر ذرا اونچا نظر آئے گا سروں میں پڑا وہ مر گئے پر وہ جو وہ جو تھی نا اپنی بڑائی وہ نہ دماغ سے نکلی یہی حال یہاں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کا پلے درجے کا جھگڑا لوں ایک یہ آدمی